الحمد للہ وسلام على رسول اللہ وعلى علیہ و صحبی ما بعد فاعوذ بالله من شیف الرجیم و عزق يا یا موسا لن القاحت نر اللہ حجرتن فاحذت مصعقۃ و عن تم سم ابافنا کم ممباد مؤتی کم لال اور جب تم نے کہا تھا اے موسا ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم تیرے ساتھ حتیٰ کہ دیکھ لیں گے اللہ کو سامنے ظاہر تو پکڑ لیا تمہیں کڑک نے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 اتنے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات کیے کہ کوئی مشقت نہیں ہے کچھ تو میں کرنا نہیں پڑتا تو کھانے کو بھی مل رہا ہے ماشاء اللہ رہنے کا بھی بندوبست ہو گیا لیکن لیکن ان ظالموں کو وہ گندی عادتیں ہمیں نہیں پسند جی آگے ازیار. کیا ظلم کیا انہوں نے اس کھانے کے ساتھ کیا سلوک کیا انہوں نے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 فقول منہا شیتم خطا غلام فن الدین اور جب ہم نے کہا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 یا قوم قومقلرد المقَََََََََََسطلطى قطب اللہ لکم اے میری قوم اس شہر میں داخل ہو جاؤ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ کہ جس کو اللہ تعالى نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے تمہارے نام لکھ دیا ہے جو شہر بیت المقدس اس کے اندر تم داخل ہو جاؤ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 پہلا جو ان کا یعنی کلزم عبور کرنے کے بعد پہلا وقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان انعام کا تھا اب جو چالیس سال کی سزا ملی ہے یہ سدا کا وقت تھا صدا میں اور احسان میں بڑا فرق ہوتا ہے تو اب کہا کہ یہ چالیس سال اب تم نے سزا بھگت لی اس وادی سینا میں وادی تیہ میں اب یہ چالیس سال تمہیں سزا ملے گی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 اللہ اکبر تو فبدل ظلموا قولاً غير قيل لهم کہا تھا کہ معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے حت کی جگہ انہوں نے کہا ہن تح حدیث میں حبہ کا لفظ بھی آتا ہے حب <سلام> یہ بھی الفاظ ہیں حدیث میں کہ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 فن فجرت من عَشْرَةَ عشرت عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ ق النا قُلُوا ہم مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا ولا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور جب پانی مانگا موسا علیہ السلاۃ وسلام نے اپنی قوم کے لیے پس ہم نے کہا کہ اپنا سوٹا پتھر پر مار دیجئے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 اور جب تم نے کہا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 ہمارے لیے وہ چیز دے جو زمین پیدا کرتی ہے مما مم تم بے جو زمین سے پیدا ہو رہی ہیں نا چیزیں ہمیں وہ کھانے کو دل چاہتا ہے یہ یہ نہیں ہمیں پسند یہ کھانا وہ چیزیں کون کون سی ممبکل ہاں سبزیاں ترکاریاں یہ, یہ ہمیں پسند ہیں وہ ذائقہ بنا ہوا ہے تو پھر وہ بڑی دیر سے ملا نہیں تو اللہ سے کہے کہ اس کا کوئی انتظام کر دے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 جی ہمیں سبزیاں چاہیے یہ ساگ پاپ چاہیے اور ککڑیاں اللہ اکبر اور گندم لہسن گندم یا لہسن دونوں معنی مراد ہیں اور یہ مسور کی دال اور گنڈے ہاں جی تو قال اتستبدلون کالا ادناب اللہ ہو بخیر